شیقان بسم اللہ الرحمن عزیزان پانچ جولائی انیس سو چوراسی کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابتہ کی آئے سترہ سے ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سورت میں جیچر کش کا چل رہا رہا ہے اور وہی جو بنیادی کسٹمر سے چلی آ رہی ہے نسلی عامل سب کا امیر سب کا،, کا اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ نکلے درجے کے کمینے غریب لوگ جو ہے ان کو ہمارے برابر میں داغے بٹھایا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ دائی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی جواب نے خدا کی طرف سے جواب دیا ہوا تو کہتا تھا کہ یہ تو دین ہی یہ ہے مسالات انسانیہ کا اس میں نہ نسلی برقری کو کوئی دخل حاصل ہے نہ عمارت کو کوئی دخل ہے انہیں ان یہ تو نو انسانی کے لیے رہنمائی کا ایک رابطہ ہے شاہ جو چاہے جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے جس میں یہ جتنی چیزیں اضافی تم پیش کر رہے ہو ان کا کوئی غفل ہی نہیں ہے اور جب یہ کہا کہ یہ ایک خطرہ اور ضابطہ احتجاج ہے تو زم اس کے متعلق مطلب تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ بے ثابتہ پن سے یہ بات سامنے لے کہ یہ کیا ہے یہ ضابطہ جو ہے تیسو مقرمت مرکوت متاثرت وغیرہ جیسے ورزد میں آ کے کوئی چیز کہی جاتی ہے نا عربی زبان کے کچھ الفاظ بھی آپ کو آتے آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح واضح امداد سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے قرآن بات کو آنا انداز سے ہے لیکن بہت بڑی سازش جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ یا قرآن کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ یہاں اس کو بے اقاب دیا گیا ہے سازش یہ تھی کہ قرآن کے متعلق اس امت کے دلوں میں شروع کو پیدا کیے جائے پھر اسے ناتمام کہا جائے پھر اسے مل کہا جائے پھر یہ کہا جائے کہ اس میں بھان ہے یہ خاصی رہنمائیوں کا محتاج ہے یعنی قرآن کے متعلق یہ چیز اگر دلوں میں ڈال دی جائے تو پھر دین راتی رہے ہی سکتا اور یہ تھی سازش اور اس کازش میں سب سے بڑی یہ تھی یہ کہا جائے کہ نبیے کے حضرت آوانا, صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کریم قرآن کو مکمل شکل میں ضابطے کی شکل میں کتاب کی شکل میں بہتر ہی نہیں ہے یہ کی ہڈیوں پر فجور کے سبلوں پہ لکھا ہوا تھا ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا وہ کوئی سختیاں چھوٹی چھوٹی مٹی کی ان پہ لکھا ہوا تھا تو وہ اس طرح سے تھا لکھنا ہوا کہیں ایک جگہ مکمل کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں پھر اس کے اوپر عمارت استعمال ہوئی روایات آئی میں بار بار فری ہر دھر میں اسے دہراتا ہوں اور دوہراتا چلا جاؤں گا زندگی کے آخری دم تک کہ جب تک یہ روایات جو ہے ان کو دین کا درجہ دیا جاتا رہا کہ یہ یقینی دن ہے تاریخ نہیں ہے اور جب تک سکا کے قوانین کو غیر متبدل قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے امت کے لیے شریعت کا درجہ دیا جاتا رہا غیر متبدل نہ اسلام قائم ہو سکے گا نہ دنیا میں کہیں اسلامی مملکت قائم ہو سکے اسے ذہن میں رکھیے اور کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے آنے والے مرتب کے لیے بھی میں اسے ذہن میں رکھے اور اس حقیقت کو پھیلائے جتنی کوششیں جی چاہے کر دیکھیے کوئی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک آپ ان دو چیزوں کو تین مانتے چلے جائیں گے اب اس کے لیے روایات آ گیا ہے تو ساری نہیں کتاب کی شکل کے اندر محفوظ نہیں تھا پھر جمع کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی سب اور ان روایات میں آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے بڑی تفصیل سے اس سے متعلق مطلب. کہیں تو دیکھا کہ اگر سب کسم کے دبانے میں کوشش شروع ہوئی قسم کی دوا آتے کہ نہیں اگر شروع کرا کہ نہیں ارے کے زمانے میں شروع یعنی اسی میں اس نے اشتراک کرنے شروع کیا کمیٹی بنائی گئی اور انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا ان کھجور کے پکو کو ہڈیوں کو ان کو وہاں سے قرآن مرکب کرنے کے اور پھر بعد آیات ملی نہیں جو میں نے عرض کیا یہ روایت ہے کہ وہ آیات یہ عظم کے متعلق اور یہ رضاحت کے متعلق کہیں ملی نہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ سارے موجود ہیں یہ جا رہا ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کے لیے جو کمیٹی بٹائی کوشٹیں شروع ہوئی انہیں یہ یہیں مل نہیں رہی دوسری طرف روایت آ رہی ہے کہ یہ جمع کرنے کی کوشش شروع اس لیے ہوئی کہ ایک جنگ میں اتنے سو حافظ قرآن کے شہید ہو گئے یہ بھی روایت ہے اندازہ لگائیے کے باہمی تعداد کا یعنی مختلف تعداد ہے لیکن بہارہ وہ سینکڑوں سے زیادہ ہے کہ حافظ قرآن کے افراد شہید ہو گئے ایک جنگ میں تو اس پہ اضرت عمر ہے حضی اللہ تعالیٰ کے شدید سے کہا کہ یہ سلسلہ رہا تو قرآن کی حفاظت مخصوص ہو جائے گی اسے کہیں لکھ لینا چاہیے چلیے یو ہی مانگ لیجیے تو اتنے حافظ موجود تھے مدینے کے اندر کے ایک جنگ میں اتنے سو اٹھارہ سو کے قریب کی تعداد بڑھتی ہے سینکڑوں کی تعداد میں وہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اتنی تعداد کی قرآن کے حافظوں کی ان روایات کی روح سے تو اس کے جمع کر کے لکھنے میں دقتیاں پیش آ سکتی تو ایک حاصل بھی آپ آپ کے یہاں دو ہافز ہوتے ہیں ایک تاری ہوتا ہے یہ پرانی میں یا شریروں میں ایک, ایک سامنے ہوتا ہے اگر کسی جگہ بھی وہ غلطی کرتے ہیں سامنے روک لیتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ دو ہاتھے میں اکٹھے ہو کے اس کو بھی پیڑ کرا کے لکھوا سکتے بھول جائے اور یہ دادستہ یا اس قسم کے تداد رکھے ہوئے روایتوں کے اندر کی ارجھاؤ میں پڑی رہے یہ عمر سویٹی بیٹھی ڈونڈ رہے ہیں آیتیں تھے مل نہیں رہی ہیں اتنے آف موجود ہیں سویٹی ان حافظ کی ہونی چاہیے تھی ڈھونڈ رہے ہیں مدینہ منورہ میں جہاں اس طرح سے کے بہت زیادہ عمر کے کہ شہر کی مچھلیوں کی طرح ڈونجی ہے تلاوت توان کی اس کے اندر وہاں آیتیں مل نہیں رہی کرتے ہے سلاحظ کے پاس انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے ٹھیک ہے آیتیں تین تین قرآن میں وہ تین ایسے بات کر رہی ہیں روح سے جیسے پتہ نہیں سو سال کے بعد پھر بات شروع ہو گئی وہی بیٹھے وہ کہہ رہی ہے پہلے کیا ہوا یہ کلور کے پتھر میں دیکھی ہوئی تھی اور ہمارے گھر کے اندر وہاں پانٹی رکھی ہوئی وفات کے وقت ہم گھر والے تو پریشانی میں گلٹ جائے جب گری دن سے رسی توڑا کے اندر چلی گئی اور اس نے جا کے یہ پکا پا لیتے اب اس روئے زمین پر وہ آئے تھے ہی نہیں محدود ہی نہیں باقی رہی وہ تو کھا گئی یہ قرآن سے مسلط یہ ہے آپ کے ہاں ان سہایا کے اندر موجود ہیں جن کو حدیثوں کی صحیح کتابیں کہتے ہیں کھا گے جو ہے نہیں تو وہ قرآن میں تو نہیں لکھی جا سکتی اگر دونوں سے پوچھا گیا وہ خلیفہ سے یعنی ان کے زمانے میں رائے پن یہ بات ہوئی کہ کیا کریں انہوں نے کہا ہم تلاوت کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں رائے تو تو بھائی ٹھیک ہے جب تلاوت کرتے تھے صحابہ موجود تھے آپ ایڈ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ موجود ہیں آپ کو تو یہ اقتدار بھی حاصل ہے اور اس نے جلیل القرم صحابی یا رسول آپ کہتے ہیں ہم تلاوت کرتے تھے تو قرآن میں داخل کیجیے نہیں بابا اعتراض ہو جائے گا کہ عمر نے اپنی طرف سے قرآن میں تجل کر دی جائے کہ جی قرآن میں تو انہیں نہ دیا جائے لیکن حکم انہیں کا برقرار رکھا جائے قرآن مجید کی یہ تاریخ ہے آپ کے ہاں آیات ہیں قرآن کی جو قرآن میں موجود ہیں اور ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ وہ قائد لیے موجود ہیں سلامت کے لئے تلاب ملتا ہے نا جو کلاب کی فاقت رکھتی ہوئی ہے حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے ایک تو اس قسم کی آئے تھے کہ قرآن میں موجود ہے حکم منسوخ ہے اور دوسری وہ ہے کہ جن کا حکم چلتا ہے قرآن میں موجود نہیں آپ نے دور غور کیا گہری خالص کتنی جہری تھی مد کل ہے دین کی قرآن کا تی عادت جو خدا نے اپنے ضمے کی مکمل آخری لاسوس غیر متبدل رابطۂ حیات اور اس کی تاریخ یہ ہے آپ کے اور یہ روایت ہے آپ کے یہاں حدیث کی شکل میں کے اندر موجود حدیث کی چیز شیف کی جو موجود ہے ان میں موجود ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ان میں سے دیں یہ ہے قرآن کی قریبی آپ کی جو میں نے یہ کیا بات شروع اللہ ہے تو بات تو ٹھیک ہے قرآن ہے تسکرائے اور تم کی ضرورت نہیں تھی یعنی اندازہ لگائیے تو فی سو یہاں پہ آئی ہے یہ صحیحوں کے اندر ہے وہ تو لکھی ہو جی وہ ہیں مکرم سنگ قرآن کی خود خدا کی طرف سے جو ہے اس کتاب کا وہ لفظ مسرت ہم اپنے استعمال کی روح پہ کہہ رہے ہیں نفر و شادق ہے اور سے بھی آگے ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے متعلق مقرر دس مرسوت مسحرات تقریب کے بارہ سر مسوتن ہر قسم کی آبیز کے پاس مظاہرات اور پھر یہ یوں ہی نہیں ایسا ہو گیا پھر اے لکھنے والے سہارا زبان کا درد ہے ایک بنیادی معنی تو اس کے ہوتے ہیں کسی چیز کو چمکدار بنا دینا تاریخ سے کیونکہ چونکہ زمین انسان کا چمکدار سامنے آتا ہے اس لیے اس کو بھیڑا کے درد یہ سے ہوتا ہے پھر سفرا کے مانے خبر اس پار کو کہتے ہیں جرمی بھی کہا جاتا ہے اس کے معنی دور دور کسی بات کو لے جانا یہ نہیں ہے واضح کرنا چمک چمکدار بنانا دور دور لے جانا اور کسی سے سفیر آپ کی منتقت کے پیغام پرچانے والا یہ ہے وہ لکھنے والے قرآن کے طاقت کے ہیں یہ ان اونچی سفر بتائی گئی سے چمکدار بنانے والے دور تک پہنچانے والے بھی تاریخ کی روپ سے کرام بارہ دن عربی زبان میں میں نے یہ جو نفس کرم ہے یا کرام ہے یہ تھوڑا جامعہ ہے جتنی رسنا کسی کی آپ بیان کرتے جائے گی. اس کو ایک لفظ کے اندر آپ کہیں تو وہ چلانا چلامن بھی ہے برارا کام بھی ہے کسی قسم کا اثر ان کے اوپر نہیں تھا کوئی انفی ان اوپر نہیں تھا برارا کے مانے ہوتا ہے آزاد ہو جانا کسی چیز سے نہیں ہو بالکل ذلند سے ان چیزوں کوئی اثر کسی قسم کا ان کے اوپر نہیں تھا یہ لکھنے والے لفظ بتا رہا ہے کہ لکھے گیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ دے رہا یہ وہ پرانے مزید ہے جو نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ, کے یہ دیا ہی نہیں تھا شکل میں ایک تو قرآن کے متعلقہ مطلب کرنے کے لیے بھی ہے اور وہ آج کل سامنے ہمارے آ رہی آپ کو معلوم ہے کہ بہارا اس خارد گلا تو قصور یہ ہے کہ یہ قرآن کو خدا کی مکمل آخری غیر غیر متبدل ضابطہ حیات یہ مانتا ہے کہ یہ ضرور ہے جب کہا گیا کہ نبی یہ دین تھی تو رسولہ کو چاہیے تھا کہ انہیں خود مرتب ماخوذ کر کے امریک کو دیکھے جاتے تاکہ کسی قسم میں کسی قسم کا کوئی سب کچھ صبح نہ رہتا اشتراک نہ ہوتا اشتراک نہ ہوتا یہ جتنے ہزار برس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی نہیں کیا ہو پاتا کہ شرابیوں کی رسم میں بیس ہے یا آٹھ ہے یہ قالین روایات رسول اللہ تعلیف کا یہ ضابطہ آپ اپنی روایات کا ضابطہ جو دین آپ کہتے ہیں کیا من شکل میں منظور شکل میں دیکھ کے جاتے اس زمانے میں یہ احتراج ہوتا ہوگا آج یہ اعتراض ہوا احترام ہوا, اتراز ہوا. اتراز ہوا. اتراز کرو کہ قرآن تین کو حضور مرتب شکل میں دے کے گئے حضور پھر چھوٹی مرتب شکل میں نہیں دیکھے گئے, گئے. گئے. چند وہ اس اعتراض کو مٹنے کے لیے کہ حضور حادیس یا روایات کو رابطے کی قتل میں مربت قطل میں کیوں نہیں دے کے گئے تھے جب لاب یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کو بھی بھیڑ گئے تھے قرآن کو مرتبہ قدر میں دیا نہ حدیث کو مرکز قدر میں دیا کو بھی ختم مارتے رہو ہوئے ایسی سازش ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ کو کسی نسخے کے جمی نہیں ہونے دے یہ جواب دیا جاتا ہم کو کہا یہ تو پھر آپ کی روایات کے رو سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں دیکھے کے گئے تھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے روایت شروع ہوتی ہے یہی جو اللہ یہ روایتی ہے حضرت اللہ رضیہ ترا سے مرضی ہے یعنی وہ روایت کھاتی ہے آگے وہ کس کا بیان ہو جاتا جو سنیتا ہے پڑھنے والا یوں سمجھتا ہے بخاری امام کی کری اور آپ نے یہ لکھی کسی طرح سے مرضی ہے مرضی روایت ہے. دو سو سال کے بعد یہ لکھنے والا لکھ رہا لکھ بھی نہیں رہا جمع کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت حضرت عمر وری ہے یہ آپ کو پتا کیسے لان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے متعلق کی رہے ہیں دو سو سال میں آپ سوچ لیجیے کہ کتنے راستے میں راوی آئے بان بخاری نے جمع کرنی شروع کی جتنے رہی مایابی جمع کرنی شروع کیسے یہ دیکھ دیکھ کوئی بات نہ سوچا کہ میں نے بہت باب خبر میں چلے گئے انہوں نے کہاں سے سنا تھا انہوں نے بھی سنا سے سنا تھا اب یہ دو سو سال تک کی بیان کر رہا ہے یہ بیا کرنے والا آگر میں جا کے اس نے حضرت اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ملنی ہے یہ آیا نا جب حگتوں کو تجیب میں یہ فرمایا کہ وہ تو خوشنا دکھا رہے ہیں ساری عمر تو بالکل ٹھیک ہے بتاتے کیا مانے گی یہ دو سو سال کا درمیان کا ہے بات رہا درمیان میں ہمارے یہاں پہ عدالتیں بھی بنتی ہیں اور آپ کو شریعت عدالتیں بھی ہیں عدالت میں کسی شار شہادت دینے والے کو گواہ کو بلائیے اور وہ آ کے یہ کہے کہ مجھے اس جس واقع کا نے نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا میں نے کسی دوسرے سے سنا تھا اور میں گوائی دینے آیا ہوں اسے کمرہ لانے سے باہر نکال دیا جاتا یہ تو آدت ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی دوسرے سے سنا تھا یار قیت یہ ہے کہ دین مدعین کرنا ہے ہیں شہاد کی یہ تجیت ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ بتا رہا ہے سنا رہا سنا اور دو سو سال تک کے درمیان میں سانس پہ کس میں آ جاتی ہے اور اس شہادت کو غیر مسلم تجیح دین بنایا جاتا ہے کیا میں یہ رہا تھا جب تک دین میں آپ فائنل اتارٹی خدا کی کتاب کو نہ مانیں گے نہ آپ کے اصلاحات رکھا ہوں گے, نہ دین قائم ہوگا نہ کوئی مملک اسلامی بن سکے قرآن اس لیے یا اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کو جہاں بھی آتا ہے یا نہ قرآن کے متعلق یہ علیہ جمع ہو. ہمارے ذمے کا اس کا جمع کرنا سراغ قرآن... کہتا ہے قرآن میں قرآن کے ذمے کا جمع کرنا اور پھر اس کی تعریف بتا رہی ہے تو جمع ہوا ہی نہیں تھا یہ ویسے جگہ جیسے اور یہ جن لوگوں نے آ کے جمع کرنا شروع کیا اور جو جمع کرتے ہیں تو پھر آخری صحیح وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جامعہ قرآن تو صافیہ جو ملتا ہے نا تو اس وجہ سے بنا دیا جامع القرآن وہی سے یہ ہوا کہ پہلے جمع نہیں ہوا تھا جامع القرآن چلا ہو گیا چلو یہی صحیح متفق ہو گئی امت نہیں اس کے بعد وہ آیا تھا کہ حضرت عثمان کے جمع کیے ہوئے قرآن میں بھی روپیے تھیں ان سے پوائنٹ کی گئی غلطی نہیں. انہوں نے بہت بڑی وہ بناوت تو ٹھیک کر لے گی تم آپ نہیں ٹھیک کرو گے جنہوں نے جمع کیا بکور کر لے گی یہ شاد آپ کے یہاں زبریں یہ باتیں داخت کی گئی ہیں آپ کے یہاں کتابوں میں کہ آخری جسے آپ کے اس مارکیٹ بھی قرآن کی کتاب پر سے آپ کا یقین رکھا دین کی عمارت مدرس ہو گئی باقی یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مصرح مصرح سے ہمت قرآن کا ذکر جمع کبھی یہاں کہا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کا واضح کرنا ہمارے ہے اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے اس کو محفوظ رکھنا اور پھر کبھی یہ کہا جاتا کی مکرمہ دن مرتبہ دن متاثرہ دن بے جی سفر اور اس کے بعد ہے انسان سب ہو جائے ان قسم کے صارشی انسانوں کا یہ کس چیز کو چھپاتے ہیں کس قسم کے قہیے کو کس قسم کے حقائق کو چھپاتے اب دو باتیں ہیں یہاں سے یہ سب کو کچھ کی تعداد ہوئی تھی آپ یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار دولت سے بچ اور نسلی ثقافت پہلی چیز تو یہ نسلی ثقافت جو ان کو آنے ہی دیتا تھا نیچلی جماعت کے ساتھ مل کر بیٹھنے دیتا تھا اب ان کی طرف فرمایا یہ سر غور کیجیے گا قرآن کے بات سمجھ میں آئے گی ایک بچہ کس گھر میں ہو گیا اس میں اس کی کیا کاریگرین وہ کاریگری یہ کہ ساری عمر کے لیے تباہ ہو جاتا ہے خاص گھر میں پیدا ہوتا ہے مانے کی قبائلی زندگی سے چھوڑ دیجئے آج آپ کے یہاں کی گھر یہ میں پیدا ہو رہا بچہ پیدا جی یہاں شہری زندگیوں میں تو اب یہ چیز نام کے ساتھ ہی کو دیکھا جاتا ہے کل تک ہمارے یہاں اور اب بھی گاؤں کی زندگی کے اندر تو یہ پوچھو نہیں کہتا سید کے سر کو سلام غیر سید آدی سے کام نہیں کرتا اب بھی یہ کیا تھی اور اس کے لیے بھی یہ چیز تازش سید کے خلاف عدالت میں دعوت کیا ہوا ہے وہاں یہ بہمان صابت کر رہا ہے اور اس دوران میں شاہر نماز کا وقت ہوتا ہے تو آر محمد سے دور دے گا یعنی وہاں آر محمد کے ساتھ یہ کر رہا ہے دور سے نام دیکھ کے جا کے ڈبا گئی لیکن آپ دیکھنے کے لیے حالانکہ وہ بہت زندگی کے لیکن اب تک کیا مجسٹریٹ نے جم تھا سلام ملنی چاہیے لیکن اس نے سلام نے یہ لکھا تھا کہ اس نیت داد کے کمہار نے یا نے ایک تیز سے یہ اگل کیا. اس لیے تم بھی سلام چاہیے مراد کروں گا یہ کیفیت ہے ابھی تک لکڑی پر پاپ تو یہ بھی بات نہیں ہے ہم جو بٹے ہوئے ہیں یہ راجدوت ہیں یہ جات ہیں یہ پیڑ ہیں, ہیں پھر وہ کمی اور کمینے آگا کے اندر تو یہ چیز تھی جو ان کے راستے میں اور عربوں کے ہاں تو پہلے تو عرب بن حیث العرب باقی نون عرب جتنے ہوتے تھے ان کو یجمی گنوا کہتے تھے ایسے ان کے تباہور بھی یہ کہہ کہ عربوں کے ہاں بھی یہ قواعد فوائد میں سے یہ قبیزہ قریش کا قریش میں سے بھی بنی حاصل کا اللہ کا خدا ہو جانے والی بات بھی ماد یہ تھے جن کے ساتھ نبی یہ ہم سنکرم کر سک رہا ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے حضور کا کسی عرب میں سے کسی فریش میں سے کسی بنو حاشم میں سے اور بنو حاشم میں بھی یہ خاندان جو ہے عبد المطلب کا تھا بہت غلام خاندان مانا جاتا تھا اس کے ایک سرد کو چونا جو یہ کہتا ہے کہ نقلی کا خاص بالکل بات ہے ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے اگر یہاں وہاں سے فرد ہوتا اور یہ کہتے تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہہ رہا کتنا بڑا جو ہے ان کے جس سے ان کا نکلی دباپور والا دوسرا تو نہیں अब وہ یہاں کا रहा है رہا ہے نکلی دفاع کی کہہ رہے تھے کہ یہ کس کو کیوں یہاں بیٹھنے دیا یہ تو कमीना ہے کبھی سوچا بھی یہ ہے کہ میں شعر قدر ہوں تمہاری پیدائش اور تمہاری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے پیدائش کے تو بات ہے اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا تھا نا کس چیز سے ہوئی ہے رفتہ سن اور ہر انسانی بچے کی پیدائش اسی مادہ ہوتی اللہ یہاں ہے نا ابتدا یہ جو آگے جا کے خلا کا ہو, ہو پھر اس کو متشقل کیا شکل بھی تناسب درست کیا اس کا انسان بنا ابتدا تو اس در سونے سے ہوئی نا وہ در سوا تو سید نہیں تھا کو ریش نہیں تھا پر مدد نہیں تھا جو سونے سے یہ ہوئی اور ہر انسانی بچے کی پیدائش اسی سے بات تو آگے ہے تم مفت ڈیلا ویسٹ رہو پیدائش کے نے اندر قرآن میں آیا ہوا ہم نے دکھا دی اور زبری کرنے کے ذرائع کو بشیر سفارت خرچ یہ ادا کر اب اس کے بعد اس کا کون سا چلتے آتا ہے اس میں اس بات کو کیا جتنا ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یہ جات ہے یہ قریش ہے یہ بنواشن ہے یہ ساری چیزیں برابر سب کے اندر ہے ہر انسان کی تعداد اسی طرح سے ہوتی ہے یہی دماغ بسارت ہر ایک کو ملی ہوئی ہوتی ہے ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے جس کا بیٹھا ہے صحیح راستہ اختیار کر لے تبدیل ہے جس کا زندگی گزار کے بھی سبھی زندگی گزارنے کے بعد ہر انسان پر وہ بڑا خیتر ہے وہ ہے تو اسی طرح سے مر جاتا ہے اور دونوں کو خطر میں اتار دیا جاتا ہے لگے ہاتھ جب تم لیجیے پھرتے ہو یہ جی کہا جا رہا ہے اس نمائندے وہ ہے کہ اگر بتاؤ تو اس مقام پر دونوں میں فرق آتا ہے جاتی زندگی دونوں کی موت ایک گیا خبر میں چلے سنما میں یہ کروں کی جاتا میں کیسا چل رہا ہوں انسان کی ایک فرد کی زندگی سے بھی ہے قوم کی زندگی سے بھی قوموں کی بھی یہ حالت سوچی ہے برتی ہے پھر زوال ہو جاتی ہیں قومیں مر جاتی ہیں مردہ قومیں میں اچھا ایسی قومیں جن میں صرف زندہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ایسی بھی جن میں زندہ ہو جانے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر وہ سونا ہزار اس کے قانون نصیحت کے مطابق تازہ ہو جاتی افراد کو بھی ہوتی ہے یہ سبھی موت کے بعد کی زندگی یہ پسند آیا کہ یہ ایک ریس ہیں تو موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں نا اس نے لکھا ہے لائف آف دا لائف زیادہ اچھا ہے ہم موت کے دربیوار میں لاتا ہی نہیں اس زندگی کے بعد زندگی یہ بھی مل رہا ہے یہ ساری چیزیں یکشا ہر انسانی بچے ہر انسان کے ساتھ نسلی امتیاز اور تفاور کا کوئی مقام ہی نہیں ہے پھر کس بات پہ تمجھے لگتے لیکن انسان کی ویت یہ ہے تنہا لنوا یکھا خبر جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ میں نے کہا ہے نا آیات سے ہمارا کہا ہے ہم نے کہا اب قرآن میں ہمارا کے مطلق آیات واضح ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں جو میں پورا نہیں کرتا دو باتیں تو قرآن نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہی کہا کہ انسانوں میں تفیک نہ کر یا با امرا ہو گئی یا یوں ہم نے کہا یہ ہے کہ پوری عالم عالمگیر انسانیت ایک امر ہے ایک گاؤں انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کرسانیت تو, تو ایک کر رہا یہ تو ایک برادری ایک گھر میں ایک شہر میں ہی انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے خاندانوں میں تقسیم ہو جاتے برادریوں میں تقسیم ہو گئے قوموں میں تقسیم ہو جاتی قبائل میں تقسیم کر دیا گیا اور اس دور میں جسے تعلیم و تمر دور کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم کی حدود انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے نیشن کی قوموں کی یعنی سب سے زیادہ دنیا میں اور کا لانے والی چیز یہ قومیت کی لکیری قومے لڑتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر لڑتی نہیں کس طرح یا دو قومیں تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی دونوں ایران بھی عراق بھی پڑوسی ایسے ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرے کی حد مل رہی ہے یہ کیا انہوں نے تفریح کیا ہے عراق ایک قوم ایران دوسری قوم حالانکہ مذہبی اعتبار سے بھی دونوں میں قومن ہیں مسرت ہیں شیعہ سننی نسلی اعتبار سے بھی دونوں میں مسرت ہے ہیں سیاسی اعتبار سے جو لکیر خیز بھی ہے نا اس سے دو قومیں بن جائیں گے وطن کی بنیادوں کے اوپر لکیر فیض کے قوموں میں تقسیم کر دینا انسان کو یہ سب سے بڑا ابلی نظام تھا. قرآن ان لکیروں کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور اس نے مٹا کے دکھا دیا تھا تو پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم نے کہا ہے انہیں یہ وہ نہیں کر پھر یہ رزف کی تقسیم کے معاملے کے اندر قرآن نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے بتاؤ رضو کے دیا ہے وہ پوری نو انسانی کے لیے ہے اس میں الگ الگ جو ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہ ان کے ہاں اتنا تو وہالتو پر سمجھ میں نارے کے کرے کہ ہیں اس کے ساتھ چیمتیاں ہے کہ یہ سے روٹی نہ میرے بچے کے لیے کوئی انسان اور انسان کے اندر یہ تفریح اور اس کو مٹانے کے لیے تو ہم نے یہ ساری رہنمائی دی یہ فرض کس طرح یہ سبقاتی فرض کیوں یہ دوسری چیز جس پہ وہ اپنی دولت کے نازہ سے یہ ہے نا فائدہ انسان کہا نہیں ذرا غور کرے یہ جس پر بات کو روٹی ہی کی جاتی ہے لیکن اس کے منع تو ہی آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں اس میں آ جاتی کہاں کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ اس میں تمہاری اپنی کاریگری کتنی ہے قرآن کا انداز یہ ہے جہاں تو قرآن اپنے اپنی رحمت کی بات کرتا ہے تو خدا کمنی کہ ہمارے یہاں تو ترجمہ نہ ہی ہوتا ہے لیکن ترجمے میں ہم ہوتی ہے میں اور ہم میں جو فرق ہوتا ہے یہ عدالت میں اگر جو اٹھارہ سو ساٹھ ہوا فارم ہوتا ہے اس میں نشچ ہمارے دستخط اور وہ عدالت ہوا ہمارے درختوں آیت خاتمہ جو ہوتی ہے وہ ہے. اس مقام پہ پرانے انسان کے مقابلے میں اپنی ان چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا دخل نہیں ہے یہ ہمارا ہے, ہے. انا نل شک نل تنگ وہی نام اور بدنا بھی یادم کن دوں نمائقہ ہو گن کھانے کی چیز روٹی جسے آپ کہتے ہیں دو تین بھی پیدا ہوتی ہے جس پہ پرورش کا انحصار ہے انسانیت شخص کہا اس کی بنیادی نہ دیکھو تو صحیح پانی پہ دارو ہے افغان زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں وہاں اگر بارش نہ ہو یا پانی کا انتظام نہ ہو آ, یہ جو تم بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو زمیندار بنے پھرتے ہو تم پانی برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں یہ زیادہ ہم کہاں آیا ہے یہاں برساتا ہے پھر اس پانی کے بعد زمین میں ٹھیک ہے ہمارے قانون کے مطابق بیجن ڈالتے ہیں زمین کو شک کر کے اس بیج میں سے کومپل کون نکالتا ہے کومپل کون بناتا ہے پھر اس میں جسے کٹے کہتے ہیں کوچے کہتے ہیں کوچوں میں دانے دماؤں ڈالتا ہے دانوں کو پکاتا کون پھر اسی ایک پانی اور ایک زمین میں سے اجلاس بھی نکلتے ہیں سبزیاں ترکاریاں بھی نکلتی ہیں پھل بھی نکلتے ہیں پھلوں کی مختلف قسمیں بھی یہ ہوتی ہیں یہ سارا کوئی جلا के ذرا بات کرو ہم سے سامنے آتا आकर میں تمہاری کاریگری کیا ہوتی تم تو گندم کے بیچ سے جور نہیں اگا سکتے جور کے بیچ سے گندم نہیں تر کر سکتے پانی نہ ہو تو تمہارا بیج بھی ساتھ ناش ہو جاتا یہ ایک ایسرم، یہ وہ بڑی حالات ہے وہاں پورا واقعہ میں چھپن بٹا وہ اپراہے تم وہاں تم تندرو نہ یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے دیکھیں یہ سہرسوم اور یہ عربی زبان ہے نا سارا سون بھی کھیتی باڑی وہ لیکن یہ ہوتا جہاں تک صرف بیج ڈالنے کا تعلق ہوتا ہے اور اس بیج سے جب وہ آگے بات چلتی ہے تو زرائب وہاں ہوتی ہے پھر زارون قرآن نے کہا ہے تم کو اتنا ہی کرتے ہو کہ ہوگا کون ہے اس کل کو اور آگے سارا کچھ دیا ہوا ہے تم کرتے ہو کہ ہم کرتے تم کرتے ہو یا ہم کرتے اور آخر نے یہ کہا ہے نہ لو ہو سب کر جو کچھ ہم نے یہ کہا ہے یہ ایک بہت بڑی وارننگ کی چیز ہے تمہیں بتائی گئی ہے یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار تھا ٹھیک ہے انسان کی محنت ساتھ چاہیے خدا کے قانون کے ساتھ کہاں ذرا سوچو کہ تمہاری اس نے کیا چیز تمہاری صرف محنت سارا سامان جتنا ہے اسباب جتنے ہیں ذرائع جتنے ہیں وہ ہم نے کرا دیے یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار ٹھیک ہے نا ہم تو ایکشترکہ طرح کر رہے ہیں تم ایمان سے بتاؤ دیانت سے بتاؤ تمہارا اس کا محنت ہے نا اور جتنا کچھ باقی ہے وہ سارا ہمارا ہے نا اب فصل جو ہے اس کے ڈھیر لگے کاروبار جمع ہو گئی ہے نا کاروبار کا تمہیں تو تو کہو تمہارا کتنا حصہ بنتا ہے ہمارا کتنا حصہ اچھا بنتا ہے یہ میں تمہیں کہ ہی بنتا ہو بتاؤ تم فیصلہ کر تو اپنا تم خود لے جاؤ ہمارا کتنا صحیح ہے زیادہ تر کاروکاری ہے کہا گیا جی وہ ٹھیک ہے آپ کو کہاں دے آپ کو نہ سامنے آتے ہیں نہ پہنچتے ہیں آپ کو کیسے دے مکان دل مقبین کہا بھوکوں کو دے دو ہم تک پہنچ گئے کہتے ہیں کہ قرآن کا معاشی نظام کیا قرآن کا یہ معاشی نظام اور اس سے اگلی کہا یہ چھوٹے پیمانے کی اوپر ربوبیت نشو و نماز کا سلمان ہر ایک کرتا ہے اپنے اپنے خاندان تک اپنی ذات تک اپنے خاندان تک زیادہ زیادہ کہا کہ خدا کی ربوبیت عظمہ جو ہے اس کے لیے کوشش کرو اور جد کرو یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اور آپ کے یہاں یہ ربے کا دے دو تم بھی دیکھتا کہ کہاں آیا تھا یعنی وہاں آئی کیوں ہے یہ آئے اپنے گھر بار والوں کے بھوکوں کو تو تم کلاتے ہو یہ ربوبیت یہ بھی ہے یہ ربوبیت چوہرا ہے چھوٹے سمانے پہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ربے کل عظیم عظیم ربوبیت یہ ہے جس میں پوری انسانیت کو خامی کر بات اور آگے بات یہی واضح کر دی متاب پوری انسانیت کی دیا یہ تمہارے لیے بھی نئے متاثر مان پچھلے درخت میں یہ بتایا مسافر کے لیے زیادہ سفر کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی کہ سفر میں ضرورت پڑے اور اس کے پاس نہ ہو کیا لفظ ہے قرآن سے ہر بھی دکان کے اور مسافر ضرورت سے زیادہ اٹھاتا بھی نہیں ہے وہ بورڈ بن جاتا ہے وہ تو سوال ذوق میں پرانے زمانے میں کیا اتنا گرام ہار ہے جو زیادہ سفر بھی اے راہ را آدم سکتا گرام ہار نہیں ہوتا مسافر ضرورت سے کم بھی نہیں ہوتا ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہوتا بنیادی اصول ہے متان قرآن کے مادی نظام کا امتان متان دھ میں پوری انسانیت ہے کمبھ یہ تھا جو ہم نے کہا تھا تم آج ان غریبوں کی محنت کو ختم کر کے کام کی طرح اس کے بیٹھے ہوئے ہو اور اسی چیز کو اپنے لیے تفاح اور کہہ رہے ہو تمہیں شرما نہیں چاہیے ڈاکو ہو تم قداز ہو تم کسی غریب کو جس کے لیے کہتے ہو کیوں آ بیٹھا ہے اس کی اور انہی جیسوں کی محنت کے محاصل سے تو تم یہ کچھ بنے تھے ورنہ تمہیں تو تم کے سفا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جناب ہم نے بنایا حضور ہم نے دیا جن کے بنا سا سے شروع ہوئی اور سامان کے ختم ہو رہی ہے ہمیں پتا وہی رکوت ہے اٹھ کے چلے جاتے ہے پورے مقدس میں دیکھا تھا جب آپ نہ بند پڑا تو اس نے پھر ماتے ڈاری یہاں تکمبور سے منہ پھیر کے چلا گیا اور کیا دیا کہ وہی پرانے لوگوں کی باتیں جو سنائی جا رہی ہیں. اتنا ہمیں ہے ہمیں پتا یوں نہیں آپ کرانے اس کے بعد پھر اگلا مارا آئے گا ایک انقلاب یہ تو ہے نہیں کہ ہم نصیحت کر کے چپتے سے بیٹھ جائیں گے جا کے تو ہمارے ہاں تو ترجم و تفصیلوں کے اندر نہ نکتی ہے نا کہ یہ چیزیں قیامت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ وہاں یہ چیز آئے گی طاقت میں پوچھ رہی کہ یہ عربی زبان کا دبتہ مان اس زمانے میں لڑائیاں تلواروں کی ہوتی تھی لوہے سے ہوتی تھی یہ جو تلوار کی جھنکار ہوتی ہے نا اسے صاف کا کہتے وہ مرحلہ آئے گا جہاں تلوار سے تلوار لوہے پہ لوہا پڑے گا اور اس کی جھنکار پیدا ہوگی وہاں آ کے پھر تم صحیح راستہ تیار کرو گے میں نے بہت کوشش کر دی تم نہیں مان آئے گا کیا ہوگا اُس دن اب جنگ کا نقشہ کس طرح سے طے کر گیا یوم یفیر افی ہے وہ امر ہی وہ ابھی ہے وہ سارے بت ہی کتنی افرت افری نقشہ نفری آپ کو آپ کی یہ سڑ جائے گی بھائی بھائی کو چھوڑ دے ماں باپ کو بیٹے چھوڑ دیں گے ہاون دیوی کو چوٹ دے گا بچے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے ماں بچوں کو چھوڑ دیں گے خدا محفوظ رکھے اس قسم کا جنگ کی صورت یہاں تو نہ پیدا ہو ہم نے ابھی تک ایک ہی نہیں ہے اب یہ جو جنگ وہاں ہو رہی ہیں ان کے اندر کچھ کچھ وہ ٹی وی وغیرہ پہ آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ویگانک لکشا کیس رہا ہے نفس نفسی قرآن کہتا ہے جس وقت کے بعد بالکل ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں پر مبتلا ہوگا کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں کسی مدد نہیں کر سکتا کر سکے گا کہا یہ ہو جائے گی تبدیلی تمہاری کیوں وہاں تک پہنچتے ہو کیوں مجبور کرتے ہو وہاں تک ہمیں پہنچانے کے لیے پہلے لات کیوں اس کا نتیجہ نکلے گا وہ دن مسخرا تمظاہرے کا تم نسخے کا تم کیا ہوا تھا مسکرا تم آ گیا تو خبر والی چمکدار ہوں گے ہوں گے خوشگوار ہوں گے کامیاب ہونے والے ہوئی یوم دن علیہ تم پرتم اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی گرد و غبار ایسی جو سیاہی ہوگی جو ان کے حسو خالدہ کو ڈھانک لے گی تو روسیا ہوں گے وہ ناکام ہوں گے معخوب ہوں گے ذریع ہوں گے یہ کیفیت ہو جائے کہ تمہاری کون ہے یہ لوگ جن پر یہ قضیت کی یہ کیفیت ہوگی تیرے دردوں کو مار سے ہی نہیں سیاہی سے ہٹے ہوئے روس یادم کرم ساری کا دو لفظوں میں باطل کا نظام اور نظام کے ارم پرسان جو مجرم ہے ان دونوں کی خصوصیات بتا کچھ ملا اس کو چھپا کے رکھنے والے جرما نہیں وہ تو ہر چیز کو پھیلا کے رکھے گا نا کام میں رکھے گا نا نہیں جو میرا ہے چھپا کے رکھنا اور چھپا کے رکھنے کی تو ہمارے دور میں نئی نئی سزائے آتی ہے مصیبت کالا دھن جس کو کہتے یعنی وہ اس نے چھپائی اپنے دور میں چھپائی ہوئی مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے قسم قسم کے اب وہ ٹیکنیک اور طریقے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وزن کیے جائیں کسی طرح سے وہ کازید ہو جائے یہ قرآن نے اور دو قسم کے چہرے بتائے ہیں یہاں کی دو قسمیں اور کی کیا والوں کے دو قسمیں ہو گئی آزاد محبوب تجار کی کالے چہرے والے کہتا ہے کون ہے افراد جنہوں نے اوپن منی نہیں رکھی تھی کھلا ہوا دولت نہیں رکھی ہوئی چھپا لیا ہوا تھا جو میرا دبا کے بیٹھ گیا اور اگلی بات ہے جس انٹیگریٹ کر دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں الا کر دینا کوشش یہ ہے کہ اجتماع ان کا نہ ہو سکے جمع نہ ہو سکے کسی یہ مقام کی انسانیت انسانیت کے مرکز پہ نہ آ سکے ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر کے لگ جو میلہ دباتے رہتے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ متحدہ محاذ نار دیں گے یہ وہ لوگ تھے جن کی آج یہ کیفیت ہوئی لیکن ہوئی اس جنگ کے بعد ہوئی اس سے دیکھ کر اتنا اچھا ہم کوشش کرتے رہے کہ یہ صحیح راستے کی آ جائیں یہ نہ آئے یہاں آنے کے بعد پھر وہ مساوات قائم ہوئی جو قرآن کا جھاوا تھا اور پروگرام کا چھوڑا ہے اختدام پہ پہنچ گئے آئندہ اتوار کو ہم آئندہ درخت کو ہم تقوی کو دیں گے اذا شمس مسلم شرح کیا ہے؟ اس طرح سے دم دماتی ہوئی, دم دماتی ہوئی، آویز آیات کے تنازع آیازہ پر لو. آپ دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن سے